جی حضرت یہ نماز میں کپڑا لٹکنے کا مسئلہ کیا ہے اچھا لٹکا کے کپڑا لٹکا کے نماز نہ پڑھیں جی یہ ہوتا ہے اصل میں سردی میں کہ جیسے رومال یہاں ڈال لیتے اور یوں رومال یہاں ڈال کر کے نماز پڑھیں دونوں سرے اس کے رکو میں اور سجدے میں لٹکتے رہیں تو اس کو علما صدل کہتے اور یہ مکروۃ تحریمی میں اگر کوئی مفلر یا رومال ڈالا جائے تو اس کو اس طریقے سے ڈال کر ایک سرا اس کا کندھے پہ ڈال دیا جائے دونوں سرے اگر لٹکیں تو یہ مکرو تحریمی ہے کسی طرح اسے گلے میں لپیٹ کر کے دو سرے لٹکیں تب بھی تحریمی ہے اور اسی طریقے کوئی چھوٹا رومال خالی ایسے اوڑ کر کے پھر وہ سجدے اور رکو میں دونوں سرے اس کے لٹکتے رہیں اس سب کو مقروع تحریمی قرار دیا ہے تو حالت نماز میں اس کو اتار کر کے نماز پڑھی جائے